کہ جو ہم ختم ہواتے ہیں جمعرات کے دن اس کا کوئی وقت ہے کہ ان لوگ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے ہونا چاہیے جزاک اللہ نہیں نورانی بھائی کوئی وقت نہیں ہے بس اللہ کا کلام پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی وقت اللہ رسول نے مقرر نہیں کیا جب چاہیں شام کو کریں صبح کو کریں دوپہر کو کریں رات کو کریں اور اگر صدقہ کرنا ہے تو صبح کا بھی کوئی وقت نہیں صرف یہی ہوتا ہے کہ ایسے وقت صدقہ کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے جب زیادہ لوگ صدقہ لینے والے بوجو مل سکیں اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ کھانا غور کو دیا جاتا ہے تو شام سے پہلے کیا جائے گا تو وہ گھر میں کھانا نہیں پکائیں گے وہ صدقہ کھا لیں گے اور اگر وہ کھا لیں تو بعد میں ان کو دیا جائے تو پھر وہ یعنی اس کا جس لیے وہ کام کیا گیا وہ پورا نہیں ہوگا تو اس لیے شاید کسی نے کہہ دیا ہو شری طور پر تو اس کا کوئی یعنی نہیں ہے کہ اس وقت ہو سکت نہیں اللہ کا کلام پڑھنا ہے ختم قرآن کرنا ہے وہ جب بھی کریں گے دعا قبول ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اداوۃ مسجد ایندا کل ختم القرآن جب بھی ختم قرآن کیا جائے تو جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو صدقہ کرنا ہے قرآن پر میں جب چاہیں جی